صل على سیدنا محمد اللہ سرور دو جہاں تاجدار شہاں رحمت بے قراں جنت آسیاں باعث زندگی مقصد کلفکاں عدل کی روشنی پیار کا کارواں میر انسانیت پیر محنت کشاں قبلائے بے جہت منزل عاشقاں برج محمود کے شاہد و رازداں ابد و معبود کے درمیاں درمیاں آپ کی رہ گزر کہکشاں کہکشاں سایہ بھی صبح ہو گر آہٹیں بھی اذاں نقش پاکی مرین سرحد لامکاں بے کسوں کی امید بے نوا کی زبان صد کردار پر ان گنت خوبیاں مجھ گنہگار پر مستقل مہربان مجھ گنہگار پر مستقل مہربان پج گنہگار پر مستقل مہربان میرے پیارے حضور شان رب غفور زندگی کا سرور غم گسارے نشور رب مسجود کا ایک چوتھائی نور یعنی معبود کا بندگی میں ظہور آپ کو دیکھ کر سنگ دل چکنا چور آپ کے حسن پر آئینوں کو غرور فقر جانے گنا انکساری غیور خاک پا آئی نا آئینہ برقتور خان خیر البشر جو کی روٹی کھجور ان کے قاری شجر ان کے ذاکر قیور شہر علم و یقین بحرِ عقل و شعور اتنا دل کے کریم جتنا آنکھوں سے دور وہ سراپا کرم میں مجسم قصور حشر کا کیوں ہو غم ہوگی بخشش ضرور حشر کا کیوں ہو غم ہوگی بخشش ضرور حشر کا کیوں حکم ہو ہوگی بخشش ضرور بے مثال و مسیح اکس رب جلیل عقلوں کے عقیل عدلوں کے عدیل خسہا کے فصیح وکلا کے وکیل جستجو مسیح آرزو خلیل وار سے حرف سوت والی قال قیل زندگی جیسی موت وقف جیسا رہی دن درست ان کا دین سب مذاہب علید حق کے وہ ہم نشین ان کا داوا دلیل ان کا مٹی کا گھر روشنی کی فصیل ان کا سن مختصر ان کے سجدے طویل ان کے طلبے بلے آرز جبرائیل ان کے قدموں تلے حشر کا سنگ میل جنگلوں میں بنے انگلیاں بھی سبیل صرف میرے نہیں کل جہاں کے کفیل صرف میرے نہیں کل جہاں کے کفیل صرف میرے نہیں کل جہاں کے کفیر اعلیٰ دینا محمد اللہ چاہیے دینا محمد وعليم